وخير محمد صلی الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کم بار ابروہی حميد مجيد الحمدللہ للہ آج اکتیس مئی دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو بتیس میں ہم انشاءاللہ تعالی صورت الانفال کی آیات نمبر سکسٹی سیون سے لے کر سیونٹی ون تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلی دفعہ تقریبا ستر منٹ گفتگو کی تھی اور ہماری وہ ایکسکلوسو گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاپ ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور ٹین ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اسمت اے انبیاء کرام علی مسلام کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں, میں نے سورت الانفال کی آیات نمبر 67 سے لے کر 71 تک کو بریف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان ڈیٹیل دو علمی پوائنٹس ڈسکس کیے تھے دو ابھی باقی ہیں انشاءاللہ وہ آج ڈسکس کریں گے اور اس میں بھی بالخصوص بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے حدیث متواترہ حدیث شفاعت کہ امام کائنات سید دلبلی نو اللہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سعید و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اے ای اسپیشل پروٹوکول مقام شفاعت نصیب ہوگا اس کے کانٹیکس میں جو حدیث ہے انشاءاللہ اس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اور پھر انشاءاللہ شاء تعالیٰ ہماری یہ گفتگو قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک کی فارم میں ایک علمی ایسٹ تیار ہو جائے گا عصمت انبیاء کرام علیم السلام کے مشکل ٹاپک کے اوپر جس پر لوگ گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ کراس ریفرنس کے طور پر قرآن پاک سے پندرہ مقامات سے آیات جو آنی ہیں ان کے لیے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ قرآن پاک کے پندرہ مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر مختلف آیات درج ہیں جو ان اللہ ساتھ ساتھ آتی جائیں گی تو میں ان کو بریف کرتا چلا جاؤں گا بھائیو آج جتنی بھی آیات آئیں گی ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا اس کے باوجود میں ان آیات کے مکمل ریفرنسز بتا دوں گا اس کے علاوہ جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ ان احادیث کے مکمل ریفرنسز بتاؤں گا یہ حدیث صحیح بخاری سے ہے یہ صحیح مسلم سے ہے یا کسی اور کتاب سے اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ ان احادیث کے نمبر علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق دنیا میں عربی سافٹ ویئر بنتے ہیں اور دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے لیکچر کے دوران سوال کرنے سے گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہوتا ہے اس لیے کسی کو اجازت نہیں بعد میں بھی اگر کسی کو کوئی کیوری ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا جس پہ میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر دیتا ہوں اس پر مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے اب انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو جس میں ہم نے دو علمی پوائنٹس جو باقی بچ گئے تھے اسمت انبیاء اکرام علی مسلام سے ریلیٹڈ گفتگو پر وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے علمی پوائنٹ نمبر تھری بھائیو جہاں تک نفسانی خواہشات کا تعلق ہے یعنی نفس کی شرارتوں سے مغلوب ہو کر کسی گناہ کا ارتقاب کر لینا تو ابیا اکرام علی مسلام اس گناہ سے سو فیصد محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں لیکن لیکن لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حاصل ہوتی ہے کیونکہ چاہے کوئی پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں مادے ودیت کیے ہیں ف الحمہ فجورہا و تخواہا اکرام علی مسلام نے چونکہ امت کے لیے رول ماڈل بننا ہوتا ہے آئیڈیل بننا ہوتا ہے اس لیے پرٹیکولرلی ان کو اللہ تعالی ان گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں چنے ہوئے بندے اسی کانٹیکسٹ میں شیطان کی جو اللہ تعالی کے ساتھ گفتگو قرآن پاک میں کم از کم سات مقامات پہ آئی ہے اس میں سے ایک مقام کے کچھ حصہ آپ کے پیج پر ریفرنس نمبر ون ہے سورت الحج کی آیت نمبر 39 سے لے کر 44 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اول عربی بما ابوئی اور شیطان نے عرض کی کہ اے میرے رب بسبب اس کے کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا بولے باللہ تعالی بجائے یہ کہ وہ اپنے نفس کا ببال سمجھتا اس نے کہا یا اللہ تُو نے مجھے ازمائش میں ڈالا میں اس لیے گمراہ ہوا تو بھئی اگر یہ گمرہ ہونا ہوتا تو کروڑوں اربوں فرشتے بھی گمرہ ہوتے انہوں نے تو رب کے حکم کی فرماورداری کی تو اگر رب مانتا ہے تو تجھے فرماورداری کرنی چاہیے تو اے رب میرے بسبب اس کے تون نے مجھے گمراہ کیا لَا میں انسانوں کے لیے زمین میں جو چیزیں ہیں یہ مزین کر کے ان کے سامنے رکھوں گا مجمعین اور میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا اللہ عباد کا منہ مخلصین ہاں مگر تیرے وہ بندے جن کو تو خود مخلث کر لے گا یہ مخلص لفظ نہیں ہے دونوں ورڈز کو سمجھ لیں ایک لفظ ہے مخلص مخلص ہوتا ہے اپنا اخلاص شو کرنے والا ہم یہ خواہش رکھتے ہیں ہم اپنے رب کے لیے اپنے دین کو خالص کریں اخلاص شو کریں ایک ہے مخلص جسے اللہ خالص کر لے چن لے وہ صرف انبیاء کرام علیم وسلم ہاں تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے یہ صرف انبیاء ہیں باقی نہیں نہ صحابہ نہ اہل بیت نہ بزرگان دین نہ ان کے لیے اگلی بات آ رہی ہے وہ سب کے سب لوگ ان چیزوں میں آفتوں میں مبتلا ہوں گے انشاءاللہ شاء آگے دلائل آئیں گے مستقیم تو رب نے فرمایا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم راستہ ہے میں نے حق اور باطل واضح کر دیا ہے عبادی لئیسا لکا علیہ سلطان ایک بات یاد رکھنا کہ میرے کسی بندے پر چاہے وہ نیک ہو یا بد ساری انسانیت پر تیرا زور کوئی نہیں چلے گا یعنی فارم میں فزیکلی تو کسی کو برائی پر آمادہ نہیں کر سکے گا انبیاء کو تو میں مخلص کر ہی لوں گا باقی انسانوں پر بھی تیرا زور نہیں چلے گا اِلَّا من من جو خود جو ہے اغوا ہو جائے تیرے ہاتھوں اور تیری پیروی کرنا شروع کر دے اتباع شروع کر دے وہ تو خود پھر گمرہی خریدے گا میرے بندوں پر تیرا کوئی فزیکل زور نہیں ہوگا آج تک ہمارے اباؤ اجداد میں یہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا اور شیطان فزیکل ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے میں تو وہ مسجد ہی نہیں بڑھن دے رہا کبھی نہیں ایسے ہوگا یا اذان ہو تو زبردستی ہمارے پاؤں جو ہیں وہ مسجد کی طرف چل پڑے ایسا بھی نہیں ہوگا امنا ہدعنا سبیلا اما شاکروں اما کپورا سورت الظہر میں ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو اتباہ کرو اس کی چاہے تو انکار کر تو کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر محکم بات پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا تو اللہ تعالیٰ ہے میرے کسی بندے پر بھی کسی بندے پر بھی نیک ہو بد ہو جو بھی انسان ہے تیرا زور کوئی نہیں ہوگا یہ بات کلیئر ہے یہ جو آئے لوگ بہانے بنا رہے ہیں نا گنا کے کے جی شیطان نے کروا دیا نماز شیطان نے نہیں پڑھنے دی یہ وہ یہ ساری چیزیں اور آگے اس کے ثبوت میں اور اس سے بھی زیادہ بات کھل کے آئے اگلی آیات کے اندر وہ ان نہ جہنم نم اور بے شک جہنم ان تمام لوگوں کا وعدہ ہے وعدہ گاہ جگہ ہے جو تیری پیروی کریں گے لہٰ سب اٹو ابواب اس جہنم کے ہیں سات دروازے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ جو وضو کے بعد پڑ لئے ارشد اللہ الہ اللہ وحد اللہ شریق علیہ و اشد الن محمد ان تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس میں یہ انگلی اٹھانے والی روایت بھی ہے ابود میں وہ ضعیف ہے بس صرف دعا پڑھنی ہے یہ تو دوزخ کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ تو یہ ثبوت ہے سورت الحجر کی آئے نمبر فورٹی فور اس کے ہیں سات دروازے لکل با بن ہم جز مخصوم اور ہر دروازے کا حصہ مخصوص ہے جس سے وہ دوستی داخل ہوں گے جیسے جنت کے بھی دروازے ہیں ارریان ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار لوگ داخل ہوں گے ایک خاص ذاکرین کے لیے ہے ایک خاص مجاہدین کے لیے ہے اس طرح مختلف دروازے ہیں تو دو کے دروازوں میں سے بھی لوگوں کے حصے مخصوص ہیں جو ان دروازوں سے داخل ہوں گے تعالی اللہ اجرنا اللہ عمر نا مینندار اللہ اجرنہ مینندار تو بھائیوں شیطان کا کوئی زبردستی زور نہیں چلے گا اس حوالے سے میں نے تقریبا ایکسکلوسو دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی نائن کے نام سے اللہ انسان اور شیطان اس میں میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک سے کراس ریفرنسز لے کر پرٹیکولر انسان اور شیطان کا جو ریلیشن شپ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح انسان کو گائیڈ کرتا ہے اس ٹاپک کو میں نے الحمدللہ للہ ایڈریس کیا آج ڈیٹیل نہیں لیکن اس گفتگو سے انصاف یہ ہے کہ میں ایک مقام ضرور اسی لیکچر میں جو میں نے بیان کیا یہاں پر بیان کروں اور وہ آپ کا ریفرنس نمبر ٹو ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس بہت آیت ہے پورا فلسفہ شیطان کے حوالے سے یہ کھول دینے والی آیت ہے وکال شیفان الما قدی المر اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا قیامت مت والے دن جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ دوستیوں کے لیے دوزت کا فیصلہ ولی آب اللہ تعالی۔ تو پھر شیطان کہے گا اندا کم ایک دوستیوں سے کہے گا بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا وہ واد اور جو میں تمہیں وعدہ کیا کرتا تھا جو تمہیں میں امیدیں دلایا کرتا تھا میں آج ان تمام چیزوں سے روگردانی کرتا ہوں ان سے اختلاف کرتا ہوں میں ان سے مکر جاتا ہوں وہ کیا یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے یہ باتیں صحابہ کرام کو نہیں پتا تھی اور خصوصاً وہ اشرا مبشرہ دت صحابہ جن کو جنت کی بشارت ایک مجلس میں ملی لیکن ان کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھیں ہمیں کو گارنٹی مل جائے تو ہم تو دوبارہ شاید کو نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے انہی لوگوں کو گارنٹی دی جو بعد میں اس گارنٹی کو بنیاد بنا کے رائے راس سے بھٹکے نہیں اللہ بما کانا لیا علیہ کم بن سلطان اور اے انسان دوزخ میں جانے والے میرا تجھ پر کوئی زور نہیں تھا آپ دیکھ لیں اس سے اوپر والی بات ہے جو اللہ نے کہا کہ انبیاء تو میں مخلص کروں گا باقی بندوں پر زور شیطان کا کوئی نہیں ہوگا فزیکل ٹینجیبل مجھے تجھ پر کوئی زور نہیں تھا اللہ کم سوائے اس کے کہ میں تجھے برائی کی طرف دعوت دیتا تھا زور نہیں تھا دعوت تو شیطان سے زیادہ تو لوگ ڈیکی کی طرف دعوت دینے والے ہیں مؤزن روزانہ ہزاروں مؤزن حیا علی الصلاح حیا علی فلاح یہ آواز نہیں لگا رہے بس اتنی. انسان اپنی شاید سے مسجد میں چلا جاتا ہے انسان اپنی شاید سے چھوڑ دیتا ہے تو سوائے دعوت کے میرا اور کوئی کام نہیں تھا زور نہیں تھا دیکھیں شیطان بھی خود کہہ رہا ہے جی شیطان پہ تقیہ کیا نا کہ شیطان نے کرایا شیطان بھی بک جائے گا جناب کہ جناب میرے تو پہ میں کوئی کروایا مجھے کیوں بلیم کر رہے ہیں یہ تم نے خود کیا میں نے صرف تمہیں دعوت دی علام دعوت سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی جب تم لی اور تم نے میری بات قبول کر لی تم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق نہیں سنی تم نے میری بات قبول کر لی فلا تلومونی ولومو انفسکم تم بس آج مجھے ملامت کرو اپنی جانوں کو ملامت کرو تم لوگ تم نے خود اپنے لیے دوزخ کا سودا خریدا ما انا بھی وما انتم بھی مسریخی نہ تو آج میں تمہارا پرسانے حال ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے پرسانے حال ہو سکتے یہ ڈراپ سین ہو رہا ہے قیامت کی اس ساری سرمنی کا ڈراپ سین انی کفرت بما اشرک تم قبل اور میں اس سے بھی انکاری ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے شریک ٹھہرا نہیں, نہیں ہے کہ خدا ماننا شیطان کی پیروی کرنا بھی اس کو شریک رہا ہے بلکہ قرآن پاک میں یہ مضمون تو کئی جگہ آیا افرائی من منت تخاضا ہوا تخا الجاتیہ کے اندر اے محبوب اس شخص کو تو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے شیطان کی پیروی کرتا ہے گویا کہ اسے خدا مان لیا اسے رب مان لیا کیوں رب کا حکم ماننا ہے مسلم کون ہوتا ہے ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ قیامت کے دن امن و سلامتی کا حصول اللہ کے حوالے اپنی رضا کرنے کے بعد اللہ کی بات ماننا مسلم وہی ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنے والا جو شیطان کی بات مانے گا گویا کہ اس نے اس کو رب مان لیا تو یہ وہ بات ہے کہ میں تو انکاری ہوں میں نے تو تمہیں کوئی نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ تم خود چلے تھے ان عذاب علیم بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے ولی تعالی۔ ظالم کون جو جان بوجھ کر حق بات سے اناد کرے اسے کہتے ہیں ظالم یہ تھی وہ کریٹیکل آئے بھائیو انبیاء اکرام علی السلام کی معصومیت اور حفاظت من جانب اللہ اللہ کی طرف سے اس کی نمائندہ مثال قرآن پاک میں سیدنا یوسف علیہ السلام ہے ان کے بارے میں ایک بہت کریٹیکل آیت ہے سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر ہے چوبیس آپ کے ریفرنس پہ ریفرنس 3 جب زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اب یہ نام قرآن میں حدیث میں تو نہیں ملتا تورات میں ہمیں ملتا ہے لیکن یہ واقعہ ضرور موجود ہے قرآن میں سورہ یوسف آیت نمبر چوبیس بہت خطرناک الفاظ ہیں اور یہ سچویشن کو بالکل کھول کر بیان کریں گے ولقد حمت بھی اور بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا وَحَمَّ اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا لرآ برہان ربی اگر وہ اپنے رب کی روشن نشانی نہ دیکھ لیتا اب یہ سمجھ سے باہر ہے کتنا بڑا فتنہ ہے عورت وہ عورت تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا ماں کی جگہ تھی لیکن یہ سیکس جو فرائڈ کہتا ہے وہ قرآن پاک بھی سر عمران میں اس چیز کی تائید کرتا ہے سے ہب شاہباد منن پہلی چیز مزین کی گئی ہے انسان کے لیے شہوات میں سے عورت اب ماں کی جگہ تھی وہ عورت لیکن شیطان کتنا حاوی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اس عورت نے مائل کیا یوسف کو یوسف بھی کسب کر لیتا اس عورت کا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا پرٹیکولر کوئی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا اللہ نے کوئی ایسی نشانی دکھائی کہ یوسف علیہ السلام کا دل مضبوط ہوا اور اس برائی سے بچ گئے یہ ہے مخلص چنا ہوا بندہ ان اول اولپشا بالکل اس طریقے سے ہم نے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا ہم نے دور کیا وہ تو قصد کر لیتا ان نہ وہ ہمارا مخلص بندہ تھا چونا ہوا بندہ مخلص, نہیں، مخلص ہوا بندہ اگلا ریفرنس بھی سورہ یوسف سے ترپن نمبر آیا تھا جس میں یوسف علیہ السلام نے خود اناؤنسمنٹ کر دی اپنے بارے میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے انبیاء اکرام کے ساتھ بھی ہے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے مادہ ضرور موجود ہوتا ہے ف الحمہ فجورہ سورہ سور یوسف آیت نمبر ترپن یوسف علیہ اسلام خود کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں و ماں ابرفی انفس ال تم بسو یہ تیرواں پارا اسی آیت سے شروع ہوتا ہے میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا بے شک نفس کو ہمیشہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے اللہ ما رحیم ربی سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرتا ہے ان ربی وفور رحیم بے شک میرا رب بخشنے والا ہے مہربان ہے بھائیوں دادا کریں یہاں پر سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں لوگوں کے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ مخلص بندے ہیں یہاں تو انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو قرآن پاک کے پرٹیکولر جو نظریات ہیں اس کی روشنی میں سوائے انبیاء کرام علیم السلام کے کوئی بھی اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہے یہ ڈیفینیٹ بات ہے لہذا اہل تشید کا یہ جو عقیدہ ہے کہ آئمہ اہل بیت رحیمحم اللہ علیہ مردوان علیہم السلام یہ معصوم ہے تو یہ ان کا نظریہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے اور ان کا اپنا کانفیڈینس لیول یہ ہے میں بڑے بڑے اہل تشیع علماء کے ساتھ ملا ہوں میرے ابھی بھی رابطے سب کے ساتھ ہوتے ہیں اہل سنت کے بھی تمام جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کے ساتھ رابطے ہیں جو بھی اچھی بات ہے جہاں سے ملے لیتے ہیں اور بری بات ہے اسے اختلاف کر دیتے ہیں بغیر کسی کی تکفیر کیے یا پتوا لگائے تو اہل تشیع علماء سے بات ہوئی باقاعدہ ان کی ریٹرن میں بکس بھی موجود ہیں بلکہ ثاقب اکبر صاحب نے جو کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک اس میں بھی اہل تشیعوں کے بڑے بڑے جو پاکستان کے علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اما کو معصوم ماننے کا یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو ہم اسے کافر نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ وہ اہل سنت کو کافر نہیں سمجھتے اس عقیدے کی طرح سے تو پھر اس سے یہ بات بھی نکلی کہ یہ عقیدہ کوئی اتنا مضبوط بھی نہیں ہے قرآن کے روح سے تو یہ بالکل فٹن نہیں بیٹھتا لیکن یہ بات درست ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں صحابہ کرام علیم مردوان اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین یا آئمہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیہ کے وہ تو ہمارے کامن آئمہ ہیں جو اہل بیت کے آئمہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی کوشش کے سبب کافی حد تک گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے معصوم ہنڈریڈ پرسینٹ لیکن محفوظ ضرور اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے ایک تو ٹیکنیکل ریزن اس کے بعد میں اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہوں ٹیکنیکل ریزن یہ ہے بھائیوں مجھے بریانی بڑی پسند ہے سخت مجھے بھوک لگی ہوئی ہو اور بریانی کی خوشبو بھی دل لبھا رہی ہو سامنے پلیٹ بھی آ جائے اور جسٹ بریانی کو کھانے سے پہلے ایک بندہ مجھے کان میں آ کے بات کرے کہ بھائی صاحب یہ جن اہل محبت نے آپ کی دعوت کی ہے اس بریانی میں آپ کے لیے زہر ڈالا ہوا ہے انہوں نے. وہی بریانی جو دو منٹ پہلے مجھے کتنی اٹریکٹ کر رہی تھی مجھے اس سے نفرت ہو جائے گی یہاں تک کہ میری بھوکی مر جائے گی ایسا ہی ہوگا نا حالانکہ بریانی تو اسی فریم آف ریفرنس میں موجود ہے اس کا ٹیسٹ بھی وہی اس کی خوشبو بھی وہی صرف ایک ذہنی فیصلے میں ایک ذہنی شوق نے اس بریانی کو اس قابل کر دیا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت والی چیز اس وقت وہ نظر آ رہی ہوگی بالکل اس طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں صحابہ اکرام ان ردوان اہل بیت یا اہما جو بڑے بڑے ائما ہیں ان کو بھی اللہ تعالی کی معرفت ایسی نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے اسی طریقے سے نفرت کرتے ہیں جیسے ہم اس بریانی سے اس گنا جو وہ نیگیٹو پہلو ہے ان پر اس طرح آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتے بھی نہیں اس گناہ کو کرنے کا یہ چیز ممکن ہے اور اس کا ثبوت صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل املی کے مطابق 6502 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے بڑی رکت ہمگیز بہت رکت ہم کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ولی سے مراد یہ نہ سمجھے گا جو اپنی عبادت کروا رہا ہے کہ لوگ اسے سجدے کر رہے ہیں اس کے پاؤں چوم رہے ہیں اور اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں یعنی انڈیا پاکستان کے ولی کی بات نہیں ہو رہی یہ اس ولی کی جو کتاب و سنت کی روشنی میں ولی ہے یہ تو اولیاء الشیاطین ہے اکثریت یہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے اسی ہی کہتے ہیں ولی میں کہتا ہوں ہاں ولی کہ ولی اللہ نہ کہیں ولی اللہ تو وہ ہوں گے ولی اللہ ہم مانتے ہیں الحمدللہ امام بخاری ہیں ولی اللہ امام مسلم ہیں امام عریفہ ہیں امام شافی ہیں امام امرمل ہیں امام باقر ہیں امام جعفر ہیں یہ بڑے بڑے اما یہ ہیں اللہ کے ولی اور صحابۂ کرام علی بیت کے تو کیا ہی کہنے وہ تو اولیاء کے سر کے تاج ہیں تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اور میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی بھی چیز سے جتنا قرب وہ فرض میں پابندی اختیار کر کے حاصل کرتا ہے فرض جو ہے وہ یہ ڈیٹم لائن ہے اس کو تو آپ نے کراس کرنا ہی کرنا ہے اس سے نیچے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونے والا نہیں مجھ سے راضی ہونے والا نہیں اور بندہ نوافل کے ذریعے پھر میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور پھر جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پنا عطا فرماتا ہوں اور مجھے رب ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی چیز پر کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے اس چیز کے کہ جب میرے نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت میں بھی ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہوں کہ میرا بندہ موت سے دوری اختیار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے زندگی کی محبت ہر بندے میں موجود ہے اور میں چاہتا ہوں یہ میرے پاس آ جائے اس وقت میں بھی تردد کا شکار ہو جاتا ہوں کہ میرے بندے کی خواہش کچھ اور اور میری کچھ اور جب نیک بندے کی میں روح قبض کرنے لگتا ہوں اللہ کبیرہ الحمد اللہ کسیرا وہ سبحان اللہ بکرتم اصلی اللہ انی اسلو کا شبک و حب وصب حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم وصب عملی کربک اللہ بھی اللہ تو اس میں جو الفاظ آئے میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کوشش کرتا ہے فرائض اور نوافل میں پابندی اختیار کرنے کی تو میں پھر اس کی آنکھوں ہاتھوں پاؤں کان ان تمام چیزوں کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہوں یعنی اتنی ان کو نفرت دلا دیتا ہوں کہ وہ گناہ کی طرف نہیں آتے اس کا وہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فزیکلی کان بن جاتا ہے یا بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے بلیہ بلّہ تعالیٰ جس طرح بعض اہل بدت عقیدہ ہے یہ بالکل یہ مطلب نہیں اگر یہ مطلب ہو تو آخر میں جو الفاظ ہے کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں دشمن کے خلاف پناہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں تو جب وہ خود اللہ کے ہاتھ بن گیا تو پھر اللہ سے پناہ کیوں مانگ رہے وہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے ہاتھ ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کی یہ تمام اعضاء میرے لیے خاص ہو جاتے ہیں جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا ال ان فلا و نسخی و محیا و مماتی رب العالمی اے مح فرما دیجیے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو اوڑھنا بچھونا اس شخص کا اللہ کی ذات بن جاتا ہے بھائی شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں حکم ہوا کہ آپ اللہ کے حضور شیطان سے بچنے کے لیے دعا کیا کریں میں اور آپ کسی شمار میں نہیں اور وہ ہے اگلا ریفرس نمبر 5 سورت المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ایٹ وکر ربی اروزی کا بن حمزات اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے پناہ طلب کیا کرو کہ اے میرے رب مجھے شیطان کی چالوں سے بچا وہ آروزی کا ربی اے درون اے میرے رب میں تجھ سے اس بات کی بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹ گئے کریب مجھے بچا لے اور الحمدللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے نمبر ہے بخاری میں تین ہزار دو سو اکیاسی اور اس مسلم میں پانچ ہزار چھ سو اٹھہتر بڑی مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ فرمایا بے شک شیطان ہر انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے ہر انسان کے ساتھ شیطان اٹ ہے چاہے کوئی پیغمبر ہے چاہے کوئی آدمی ہے. سب کے ساتھ لیکن ایک دوسری حدیث نے وہ مخلص بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا وہ کلیئر کیا وہ صحیح مسلم میں دو ترک ہیں انٹرنیشنل کے مطابق 7108 اور 7109 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جن شیطان اور ایک ساتھی فرشتہ معمور کر دیا گیا ہے اور باقی احادیث میں تین مزید مسلم امام احمد میں ملتا ہے کہ شیطان اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے فرشتہ اچھائی کی طرف صحیح مسلم کے آگے الفاظ چلتے ہیں کہ ایک صحابی نے ارض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ضرورت کی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ جو ایک جن اور ایک فرشتہ ہے کیا آپ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور اس شیطان کو بھی میرا موتیر کر دیا تو میرے ساتھ جو جن اٹیچ ہے اب وہ مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروٹوکول ہے سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کا بھی یہ پروٹوکول نہیں ہے ان کے بزرگانے دین تو چھوڑ دیں وہ تو ہتھی چڑے ہوئے اکثر آ فرما سکتے تھے کہ مجھے بھی دیا اور تم میں سے فلاں فلاں کو بھی دیا ہے مجھے ایک دوست بتانے لگے ان کا آنکھ دیکھا واقعہ اور سکہ راوی ہیں بڑے قریبی دوست حافظ محمد جعفر صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ کائنات سے خالق کے کائنات تک بڑی زبردست کتاب مجھے کہنے لگے میں ایک مجلس وہ بھی پہلے میری طرح دوسری لائن پہ تھے تو کہنے لگے میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بہت بڑے پیر صاحب آئے تو تلاوت کے لیے ایک کاری صاحب کو کھڑا کیا قاری صاحب نے پڑھا بلّہ ظاہر اعوذ باللہ سے شروع کریں قرآن میں حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ امنی شیتوان رجیم پڑھو وہ اعود بلا پڑھنے لکھا ایڈے وڈے اللہ نے ولی موجود نے اتنے شیطان کا کیا کام ہے ہو سکتا ہے وہ بھی شیتاندی ریپرزینٹیٹ ہوتے بیٹھے ہوں خود اس نے اعوذ باللہ نہیں اس کو پڑھنے دی کہ اتنے بڑے ولی کی موجودگی میں شیطان کا کیا کام ہے تو میں کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صرف پروٹوکال ملا اور کسی کو نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مسلم اور متبع ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے الحمدللہ تو اس سے بھی بات کلیئر ہوگی کہ صرف معصوم اور مخلص بندے انبیاء کرام علیم السلام ہے لہٰذا اب میں ایک ادھر کڑوا جملہ بولوں گا کہ بھائی پھر امام اس کو بناؤ کہ جس کے ساتھ شیطان نہیں اٹیکچ جس کے ساتھ بھی شیطان اٹچ ہے وہ چاہے کتنا ہی بڑا کوئی بزرگ ہے شیطان کا عمل دخل تو اس کے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو امام بناو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے بارے میں کیٹیگوریکل منشن ہوا ما بال صاحبکم وما غوا تمہارے محبوب نہ تو کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بیراث چلے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالی ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ بھائی اس سوالے سے بڑی ایکسکلوسو گفتگو ہے میری تقریباً تین گھنٹے کی گفتگو دو نشستوں پر مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے شیتانی وسفسوں کا علاج اور ایٹی بی ہے جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اور Who created God اس میں ایک لیڈنگ ایتھیسٹ اس دور کے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں رچرڈ ڈونگ انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈولوژن یعنی خدا کا نظریہ جو ہے یہ ایک فرسودہ خیال ہے جو ابا اجداد سے چلتا آ رہا ہے معاذ اللہ وہ تقریباً چار سو پانچ پر مشتمل کتاب ہے اس کا میں نے انالسس کیا ہے اس لیکچر میں مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی میں Who created God اور جدید جو شیطانی وسوسیں ہیں ان کا تحقیقی جائزہ تو الحمدللہ وہاں پر میں نے یہ چیزیں کھول کر بیان کی ہے الحمد ہماری یہ گفتگو علمی پوائنٹ نمبر 3 مکمل ہوا اب آخری علمی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر 4 جو حدیث شفا سے ریلیٹڈ ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے مرتبے سے ریلیٹڈ ہے لہٰذا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار اور محبت سے ایک دفعہ دروشری پڑے اللہ محمد محمد کما صلی تعلیم اللہ مبارک علی محمد كما علی انك حمید مجید بارک علی محمد کما با رکتا اور اہم ترین علمی پوائنٹ نمبر 4 اور وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم میں اس کے کئی طرق موجود ہیں جو دنیا کی تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے حدیث متواترہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن پوری امت کا اجماس اس حدیث پر اور وہ ہے حدیث شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والدین اللہ کی طرف سے مقام محمود اور مقام شفاعت عطا ہوگا انشاء اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے کئی طرق ہیں میں انشاء اللہ ان تمام کا جو مجموعہ ہے وہ پیش کروں گا لیکن پرٹیکولر دو طرق بڑے اہم ہیں صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی میں ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو حدیث ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار سات سو بارہ اور سات ہزار چار سو چالیس یہ دو ترک اہم اور صحیح مسلم میں کتاب الامام چیپٹر میں شروع ہوئی میں چار سو سے لے کر چار سو اسی تک یہ حدیث شفاق الحمدللہ موجود ہے چونکہ یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے اس لیے میں اس حدیث کو ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ انشاءاللہ اوریجنل صحیح بخاری سے پڑھوں گا تاکہ اس میں کوئی چیز اسکپ نہ ہو اور اس حدیث کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور سیدنا انس انصبن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو اور باقی صحابہ بھی ہیں لیکن پرٹیکولر ان دو صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ میں نے پہلے بتا دی اب اللہ کا نام لے کر وہ حدیث شروع کرتے ہیں اسی حدیث میں آپ کے اگلے کراس ریفرنسز آتے چلے آئیں جائیں گے انشاءاللہ میں ان کو بھی بریف کروں گا یہ ورڈ بائی ورڈ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت لایا گیا اور دست کا حصہ آپ کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دانتوں سے اسے ایک بار نوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت مبارک بہت پسند تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے ہوئے ہی ساتھ ساتھ اس سے یہ بات پتا چلی جو ہمارے پنجاب کے یہ کلچر میں مائتالوجی میں ہے کہ جو کھانا کھانا بولنا نہیں چاہیے تھا یہ بالکل غلط گل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے گفتگو فرمایا کرتے تھے گندی گفتگو نہ کی جائے فضول نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے گفتگو کرتے تھے آپ یہ دیکھیں بکلی کا گوشت کھا رہے ہیں تناول فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ صحابہ کو امپارٹینٹ ترین حدیث بیان فرما رہے ہیں پھر فرمانے لگے قیامت کے دن میں سب کا سردار ہوں کا تمہیں معلوم ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا اس دن دنیا کے شروع سے لے کر قیامت کے دن تک ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع کر دی جائے گی اور ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور اگر کوئی شخص ایک نظر سے دیکھے تو اسے ساری مخلوقات نظر آئیں گی چٹیل میدان سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ ہوگی قرآن میں ہے نا پچاس ہزار سال کا دن ہے یہ قیامت کا اور حالت برداشت سے باہر ہو جائے گی لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری کیا حالت ہے کیا کوئی ایسا مقبول بندہ نہیں کہ جو اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر سکے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا یہ ظاہری اسباب ہے آئے لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں جی قیامت کی مثالیں دے کے کہتے ہیں جی وہ شفاعت وہاں سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سامنے موجود ہو ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے پاس لے کے جائیں لیکن اب ہماری آپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی گرو شی ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں السلام علیکم آبی بخاری مسلم کی حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام میرے تک پہنچا دے گا تمام نیک بندوں تک پہنچا دے گا لیکن آج کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ میں یہ ایسی بات کر رہا ہوں کہ احمد اب ریلوی صاحب نے اسی کے اوپر ایک شعر لکھ دیا ہے. آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں تو مان گیا یعنی قیامت اللہ دن اگر حضور سے وسلم سے شفاعت مانگے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی ادھر مانگنی شروع کر تو اب انہوں نے خود ایک نظریہ امت میں انجیکٹ کر دیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات کرنے شروع کر دیے حالانکہ شفاعت کس سے مانگنی ہے اللہ سے وہ آگے آ بھی رہی ہے اور اس کا طریقہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دیا کیا کوئی ایسا مقبول بندہ نہیں جو اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرے پھر لوگ مشورہ کر کے سعیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ انسانوں کے جد امجد ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ روح آپ میں پھونکی وہ نفق تو میں روحی فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے آپ کو سجدہ کیا یعنی سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو نہیں تھا یعنی آپ کی اتنی اللہ کے حضور جو ہے وہ مرتبہ ہے اتنی اللہ تعالی کے حضور آپ کی امپورٹینس ہے اس لیے آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں آدم علیہ السلام کہیں گے میرا رب آج انتہائی غزب ناک ہے اور اتنا غزب ناک ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا غزب ناک نہیں ہوا نہ آج کے بعد ہوگا قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے کہار اليوم لاہ الواحد قہار سورت المؤمن کے اندر یہ آیت آتی ہے آج کس کی بادشاہت ہے ایک واحد قہار کی قہر والے کی قیامت کے دن اللہ تعالی غزب ہوگا ظاہر ہے جی صدیوں ہزاروں سال تک لوگوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیاں دیکھی اب تو گرفت کا دن آیا ہے وہ اللہ تو آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا غضبناک ہے نا آج سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا تو کس کی جرت کے اس کی بارگاہ میں پیش ہو میرے رب نے مجھے درخت کی طرف جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس نفسی نفسی, نفسی تین دفعہ آیا صحیح بخاری میں آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ اور وہ کیا ہوا وہ آپ کے ریفرنس نمبر سکس یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ آیا سورت الراب آیت نمبر انیس اور تیئیس میں نے پرٹیکولر یہاں پر نقل کر دی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جنت میں جہاں چاہو رہو لیکن ولاد تک ربا ہاد اس درخت کے قریب مت جانا پتہ من عالمی نہیں تو تم ظالم ہو جاؤ گے بس فسا لہم تو شیطان نے ان دونوں کو فسا وص دیا میں آتا ہے کہ جی, ایو نے بہکا دیا اس لیے قرآن ایو. کہ کہہ رہے ہے ان دونوں کو شیتان نے ایول کا بہ گیا بند یہ پورا واقعہ چلتا ہے وہ جو میں نے مسئلہ نمبرٹی 79 میں ڈیٹیل سے بتایا دو گھنٹے کی گپتگو ہے اس کے اینڈ پہ پھر آتا ہے کالا ربنا ولمنا انفسنا پھر اللہ نے ان کو دعا سکھا دی بکرا میں آتا ہے دعا سکھائی سوریہ العراف میں آیت نمبر 19 اور پھر تیئیس 11 گیارہ سے لے کے چتیس تک یہ پورا ایک واقعہ اس کے اندر ڈیٹیل سے سورت الراف میں آیا تو انہوں نے کہا رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ علم تخفیل لنا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا وہ ترشمنا اور ام پر رحم نہ فرمایا اللہ نکون من الخاصرین تو ہم ضرور خسارا پانے والوں میں ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعال نے ان کی توبہ قبول کر لی اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ ایک کامنٹس دیے ہیں وہ ہے سورتحا کی آیت نمبر ایک سو پندرہ جب صورت میں کس آدم اور ربلیس آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کامنٹس دیے ریفرنس نمبر سیون آپ کے پاس صورت آیت نمبر ایک سو پندرہ ولاقد اہدنا الاآمن قبل اور بے شک ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں آنا فن لیکن وہ بھول گئے ولم نجد لہو عَزْمًا اور ہم نے ان کو استقامت والا نہیں پایا یعنی وہ استقامت نہ رکھ سکے اپنے اس وعدے پر اپنے رب کے وعدے پر ان کے اندر یہ ایک کمزوری موجود تھی لہذا آدم علیہ السلام کی جو پرٹیکولر مثال ہے یہ باقی انبیاء سے مختلف ہے یہاں پر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایسے ورڈکس دیے ہیں کہ ان سے اس درجے میں جو ہے وہ لغزش اور خطا ہوئی کہ جو قابل کرت لہٰذا آدم علیہ اسلام کو ایز اے ایگزامپل میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا بعد میں ان کو نبی بنا کر مبوس کیا ان کو باقی انبیاء کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ وہ انسانیت کے لیے رول ماڈل بننے والے تھے جس کا ذکر صورت العراف کی آیت نمبر ٹوینٹی سیون میں موجود ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کی تھی کہ اے اولاد آدم دیکھنا شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جو ہے جنت سے نکال دیا تھا انہوں نے رول ماڈل بننا تھا لہذا ان کی مثال کے بارے میں کوئی ہمارے پاس جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ جو انہوں نے وہ غلطی کی کہ ہم ان کی طرف سے کوئی دفاع کر سکیں اس حوالے سے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رول ماڈل بنانا تھا اس وقت وہ انسان تھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے درجے پر سرفراز کیا اس کے بعد کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی اس سے زیادہ کوئی دفاع نہیں باقی ڈیٹیل چاہیے تو مسئلہ نمبر سیونٹی نائن آپ سن سکتے ہیں اللہ انسان اور شیطان دو گھنٹے کی میری گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو پھر آدم علیہ السلام کہیں گے اب تم چلے جاؤ نوح کے پاس آدم علیہ السلام گائیڈ کریں گے جاؤ نوح کے پاس علیہ السلام چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے نوح آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے یہ بھی دیکھ لیں اس بات کا ثبوت ہے کہ پرٹیکولر جو انسانیت آباد تھی ان کی طرف جو پہلا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا پوری اس تباہی کے بعد وہ حضرت نو علیہ السلام ہے اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی نسل پھر آگے ان سے چلی اس سے پہلے ساری انسانیت طوفان نو میں ہلاک ہو چکی تھی اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے ابدن شکورا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ ڈکلیئر کیا ہے آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے آپ رب کے حضور ہماری شفات کریں دیکھیے ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں نو علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غزب ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی اتنا غزب ہوا نہ آج کے بعد کبھی گزم ہوگا اس نے مجھے ایک دعا قبولیت کے لیے دی تھی جو میں نے دنیا میں کر لی اپنی قوم کے خلاف جو بہاری اور مسلم حدیث ہے میں آگے بیان بھی کر دوں گا کہ ہر ربی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا دی اس نے اپنی اسی دنیا میں دعا کر لی میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے اس دعا کے ذریعے میں اپنے امتیوں کی قیامت والے دن شفات کروں گا اور میری شفات سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا یہ آگے آئے گی بالکل اینڈ بے حدیث لیکن یہاں پر انصاف تھا کہ میں یہاں پر بیان کروں کہ بات کون سی ہو رہی ہے کہ حضرت نور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک دعا دی تھی میں نے دنیا میں کر لی جو سورہ نوح کے اینڈ پہ آتی پارا نمبر 29 میں نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ ارب میں نے ان کو دن کو بھی بلایا رات کو بھی بلایا لیکن ان کی گمرائی میں اضافہ ہوا اب ان کو زمین پر کوئی کافر نہ چھو سب کو ہلاک کر دے تو دعا انہوں نے دنیا میں کر ایک اور ترک جو بہاری کا ہے 7440 یہ تو چل رہا ہے بہاری اور مسلم کا متفق لئے ترک بہاری میں 4712 مسلم میں 480 یہ جتنا چل رہا ہے لیکن ایک جز اس کا جو بخاری میں سات ہزار چار سو چالیس ہے اس میں الفاظ ہے کہ نور اسلام بھی اپنی ایک لذیذ کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے دنیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کر لیا تھا لا علمی کے طور پر بیٹا کافر تھا میں نے اس کے لیے بچت کی دعا کی تو مجھے آج اپنی وہ غلطی یاد آ رہی ہے پھر آگے الفاظ ادھر بھی موجود ہیں وہاں پر بھی نفسی نفسی نفسی علیہ السلام بھی کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے کسی اور کے پاس چلے جاؤ وہ کیا تھا وہ آپ کے ریفرنس پہ آٹھ نمبر ریفرنس سورہ حوت کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک کہ جب سب لوگ ہلا کر دیے گئے نور علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا اس میں آپ کی بیوی بھی تھی جو کافرہ تھی وہ ہلا کر دیے گئے تو علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور دعا کی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں اور اہل ایمان کو بچائے گا تو ظاہر ہے کہ اہل گھر والے وہی بچائے جانے تھے جو اہل ایمان ہوتے سب نے ہی بچے تو اللہ تعالی نے پھر اس پہ نوح علیہ السلام پر اعتبار <تصفح> <احلِك> تیرے اہل ہی نہیں تھے جن کو تو اہل بیت کہہ رہے کیوں انہ امل ان غیر رسالی ان کے امال اور کرتوت جو ہے وہ تو نیکو کارو والے نہیں تھے تو اب وہ تیرے اہل بیت ہی نہ رہے یہ آج کل بھی لوگ ہیں نا کچھ جعلی قسم کے جو سید بنے ہوئے ہیں چاہے اصلی بھی ہو لیکن کرتوت ان کے کیا ہے برے اور پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی دیکھے ذرا دادا کر ابھی تمتی ہیں امتیاں کی گل ایک امتی ہے تو امتی نہیں تھی بھی امتی ہو بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے اور فرمایا کہ فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اپنے امال اپنے ساتھ لے کر آنا اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہیں چھڑوا نہیں سکوں گا تو یہ ان کی نسل ہو کے تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اگر کسی کے امال صحیح ہوں تو باقی اس کی نسبت اس کو عام لوگوں سے ممتاز کر دے گی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ العالمین بنی اسرائیل کو ہم نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی الحمدللہ اب بنو اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اوریش کو اہل بیت کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے لیکن اس صورت میں جب ان کے امال بھی صحیح ہوں گے ورنہ علیہ اسلام کا سگا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تیرا بیٹا نہیں ہے سگے بیٹے کہہ بیٹا نہیں ہے کیوں فر یہ ساتھ ہی ان نحو امن الغیرخ اس کے اعمال جو تھے وہ صالح لوگوں والے نہیں تھے فلاں صلاح کا بھی علم تو مجھ سے مت سوال کر اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں ہے انگو ان انتقنا مدل الجاہلین اور نُ میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے مت بات کتنے سخت تک میں تجھے وسیعت کرتا ہوں تو میں سے تو تو تیری پنا میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کر بیٹھا جس کے بارے میں میرے پاس علم ہی نہیں ہے تیرے علم میں چیز کہ جو جس نے کفر اختیار کیا اس کے لیے ہمیشہ کی دوز ہے وہ اللہ تب فرلی و ترہمنی من الخاصرین اور اگر تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا مجھے معاف نہ کیا تو بے شک میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا تو نور علیہ السلام کو یہ بات واقعی نہیں پتا تھی کہ کافر کے لیے اس طریقے سے دعا کی جائے ان کو انہوں نے تعویل کر لی تھی اپنی بات کی یہ اشتہادی خطا ہے یہ گنا نہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تجھے اور تیرے گھر والوں کو بتاؤں گا لیکن اس میں انڈرسٹوڈ تھا کہ جو ایمان والے وہی جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں جی دہانے میں صبح نو بجے بل جمع ہونے شروع ہوتے ہیں آپ اتوار والے دن سنڈے کو پہنچے یا نو بجے آگے سے ڈہانا بند ہو آپ کہیں جی آپ نے تو غلط بیانی کی تھی تو میں کہوں گا بھائی یہ امپلائڈ اور انڈرسٹوڈ ہے کہ اتوار والے دن دہانا بند ہوتا ہے یہ نو کا مطلب ہے ادر دین سنڈے اسی طریقے سے نور اسلام کو ایک جرنل جب کہا گیا کہ آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا تو اس میں امپلائڈ تھا لیکن نو نور اسلام نے اس کی تعویل کر لی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میری نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے یہ بڑا اچھا ہوا یہ واقعہ ہو گیا تاکہ جو نسبتوں کے ڈھونگ جن لوگوں نے رچائے ہوئے ہیں برائی کی بنیاد پہ جو اچھائی پہ ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ کو ضرورت بھی نہیں کرے گا کہ جی میں صحیح دوں تو مجھے پوجنا شروع کرو کبھی نہیں کہے گا تو ڈرے گا اللہ سے تو وہ سارا معاملہ یہاں سے کھل گیا شکر ہے یہ اہل بیب کی بھی تعریف آ گئی کہ جو صحیح عقیدے والا صحیح اس ٹریک پہ ہوگا وہ اہل بحت ہوگا وہ الحمدللہ ہمارے ہمارے کا تاج ہے الحمدللہ تو نو علیہ السلام پھر اس معاملے میں کہیں گے نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے بالکل اس کی ڈیفینیٹ ہم نے تعویل کر لی عصمت انبیاء کے کانٹیکٹ میں فٹ ان ہے یہ اصتحادی خطا ہے گناہ نہیں ہے لیکن انبیاء کرام کا چونکہ مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی لگزش اور خطاب بھی ہمیں نہ پکڑا جائے یہ بے فکرے لوگ تو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا کچھ کر کے بھی کہتے ہیں اللہ وقت دے گا وہاں اتنا کچھ کر کے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پکڑنا لے یہ فرق ہوتا ہے پھر نو علیہ السلام لوگوں کہیں گے تم ابراہیم کے پاس اب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں بیسٹ فرینڈ خلیل کی صحیح ٹرانسلیشن ہوگی انگلش میں بیسٹ فرینڈ پرانے بعد میں اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں خلیل ہوئے اور روئے زمین میں منتخب ہوئے آپ ہماری شفاعت کیجئے آپ ملازہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا گزبناک ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا نہ آج کے بعد ہوگا مجھے آج اپنے وہ تین جھوٹ یاد آ رہے ہیں جو میں نے بولے تھے بولے وعظب اللہ نفسی نفسی نفسی آج مجھے, فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم کسی اور کے پاس سے جاؤ وہ تین جھوٹ کیا تھے وہ تین جھوٹ تون تھے گناہ والے جھوٹ نہیں بظاہر وہ صحیح بات ہے کنا کے ساتھ کرنا اور وہ کرنا جائز ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہمارے اہل تشیع بھائی اور سور عمران سے بھی ایک آیت سے رزل نکلتا ہے تقیہ کا کنسپٹ نکالتے ہیں کہ جہاں پر زندگی موت کی کشمکش بن جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہاں پر تقیہ کیا جا سکتا ہے یعنی اپنے فیت کو چھپا کے آپ کو ایسی بات کر دیں کہ وہ اس کے دونوں معنی بنے ایک صحیح بھی اور ایک جھوٹا بھی تو سمجھنے والا وہ اس کا غلط معنی سمجھ لے تاکہ کی جان بخشی ہو جائے اور آپ اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا نہیں آپ نے وہ بات کی ہے اس کو کہتے ہیں توریا تو یہ ہم تقیہ کے کو ہم بھی مانتے ہر بات پہ تقیہ ہوگا جہاں ایسا معاملہ بن جائے اور اس کی تین مثالیں ہیں انہوں نے کہا یہ ابھی حدیث شفاعت میں ہے کہ میں نے تین دفعہ یہ تن جھوٹ بولا لیکن یہ وہ جھوٹ وہ والا جھوٹ نہیں جس پر حرام کا فتوا لگے یہ بالکل ٹھیک ہے اب میں یہ تعویل کر رہا ہوں کہ یہ بالکل گناہ کے زمرے میں فال نہیں کرتا دو جھوٹ جو ہے وہ والے جو تویا ہے میں توریہ کے لفظ یہ پراپریٹ ہے زیادہ استعمال کروں دو توریوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور تیسرا جو ہے وہ بہاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اور امام بہاری نے بھی ذکر کر دیا کہ یہ میں نے دوسری جگہ پہ وہ روایت لے کر ہوں وہ تین توریا کون سے تھے یہ دو جو ہیں یہ آپ کے ریفرنس نائن اور ایٹ سورت الانبیاء آئت نمبر سکسٹی ٹو سے لے کے سکسٹی فور تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیا خود توڑا تھا اور بڑے بت کے کندھے پر وہ کلاڑا رکھ دیا تو اب انہوں نے کہا آگے پوچھا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا بھائی خدا تھے تو پھر سلوک کیوں ہوا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا جس کے دونے بنتے تھے اور وہ ہے آیت یہ کبیر تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے اس کے ساتھ یہ کیا جو ان سے بڑا ہے طاقتور اور یہ بتانے کی کوشش کی ان کو یہ سمجھ آئی کہ باقی سارے بت جو ہیں وہ توڑے جا چکے تھے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا تھا تو وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس بڑے بت نے توڑا ہے اور وہ بیسکلی یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ان سے زیادہ طاقتور ہوں ان سے بھی بڑا ہوں میں نے توڑا ہے تو یہ سچی بات ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس بت نے توڑا کہ ان کے بڑے نے توڑا ہے انہوں نے یہ سمجھا اس بڑے سے بڑھا دیجیے بڑا بت لے رہا ہے جبکہ وہ کہہ رہے تھے میں بڑا ہوں تو اگر میں ان سے بڑا ہوں تو تم ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو اس اللہ کی پوجا کرو جس نے مجھے پیدا کیا تمہیں پیدا کیا کبیر ہاضا فص ان کانو یم تو ان ذرا بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو یہ تمہیں بتا دیں کس نے توڑا ہے فرجر فقالو ان نقم انت مد تو وہاں سے اپنے جی جی میں چپکے سے اپنے دل میں کہنے لگے اسی نے کیتا ہے یہ نہیں کیتا ہے لیکن زبان ہے نہیں کہہ رہے تھے شرمندگی کیونکہ وہ انہوں نے اصول اور ببادی توڑ دیا ان کا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے تو وہ اپنے جی جی میں کہنے لگے یہی ہے ابراہیم یہی اس کا ذکر کرتا تھا ابراہیم نے کیا ہوا اس کے سامنے نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کے اس کے بعد پھر وہ تنگ آ تو ان کو جلانے کی کوشش کی پھر اسی اگلے اسی آیات میں سرت المبیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا الحمد یہ ایک دوسرا وہ جب اپنے بوتوں کے میلے پر جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک طوریتن بات کر دی اور وہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا وہ ستاروں میں بڑا یقین رکھتے تھے ستاروں کی طرف دیکھا ایسے اور ساتھ کہا یہ سور افسافات آئیڈ نمبر 89 سے لے کے 93 تھری ریفرنس نمبر 10 فکالا انی سکیم تو کہا کہ میں تو بیمار ہوں وہ یہ سمجھے کہ یہ ستاروں سے صاف لگا کے کہ یہ بیمار ہے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور دل میں یہ کہا میں بیمار ہوں اس کا ایک ماننا صدمہ بھی بنتا ہے کہ میں صدمے کی حالت میں ہوں کہ میری پوری قوم ہی مشرق ہے ایک میں ہی ٹھیک ہوں تو میری کیا حالت ہے میں بیمار ہوں اور اس سے یہ بھی مطلب بن سکتا ہے کہ تمہاری نظر میں میں گمراہ ہو چکا ہوں میں بیمار ہوں روحانی طور پہ اور اصل بات یہ ہے کہ میں تم سمجھ رہے ہو کہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں اصل میں تم شر مرض کے اندر مبتلاؤ تو دونوں طرف مطلب نکلتا فتح المود برین تو وہ پھر مڑے ان کے ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ کر وہ چلے گئے اور پھر آگے پورا واقعہ آتا ہے پھر وہ فری جو ہے وہ بتوں کے پاس آئے فراغ الام وہ ان کے بتوں کے پاس آئے فقال اللہ تاقل کہنے لگے کہ بتوں تم کھاتے کیوں نہیں ہو مالا تم لون اور کیا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو فراغ علیم بر بم بل یمین پھر ٹوٹ پڑے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا تو وہ جو گھر ہوئے میلے پہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گاؤں ڈال دیا اب آپ اس کو جوڑے ہوئے سوربیا کی پچھلی آیات کے ساتھ وہ واپس یہ کس نے کیا ان, ان کے بڑے نے کیا ہے اور توریتن بات یہ دو توریے ہو گئے اور تیسرا طوریہ کا ذکر قرآن میں نہیں لیکن بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق بخاری تین ہزار تین سو اٹھاون مسلم میں پانچ ہزار سات سو چار ہے کہ جب ایک کافر بادشاہ کے حضور اس کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام پیش ہوئے تو حضرت سارا جو حضور ان کی بیوی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت تھیں تو وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر میں نے اس کو یہ ڈکلیئر کیا کہ میں اس کا خامن ہوں تو یہ اس عورت سے شادی کرنے کے لئے مجھے اصل کر دے گا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے اور پھر آگے حضرت سارا کو بتا دیا کہ میں نے اس کو بتایا کہ تم میری بہن ہو اور میں نے یہ اس لیے کہا کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو کیونکہ اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے تو دیکھیں انہوں نے تعویل بھی کر لی اس کو کیا سمجھ آیا کہ یہ حقیقی بہن ہے تو وہ بھی ابراہیم علیہ اسلام کے قتل کے نہیں ہوا کہ ظاہر ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اگر وہ خامن ہے اس کو مار کے میں خود شادی کروں تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا کہا یہ میری بہن ہے اور دل میں نیت کی اسلامی بہن ہے اسلام کے رشتے میں بہن ہے وہ تو سارے ہی ہیں اسلام کے رشتے میں اس کو یہ سمجھ آیا حقیقی بہن تو یہ آپ نے طوریت بات کی بال پھر بھی اس نے کوشش کی تو اس کا ہاتھ چال ہو گیا بخاری مسلم میں آتا ہے تین دفعہ اس نے ہاتھ بڑھانے کی حضرت سارہ کی طرف کوشش کی ہاتھ چال ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا موجہ ظاہر ہوا پھر وہ پیچھے ہٹ گیا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں پھر حضرت حاضر جو ہے حاضرہ لفظ نہیں حاضر لفظ ہے یہ انہوں نے لونڈی جو ہے ان کو گفٹ کی جو بعد میں حضرت سارا نے ابراہیم علی اسلام کو گفٹ کی پھر وہ دوسری ان کی بیوی بنی اور انہیں سے حضرت اسمعی علی اسلام اور انہی کی نسل میں پھر بنو اسمعیل میں سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ ہے پوری وہ سٹوری جو بخاری المسلم میں نے حوالہ دے دیا آپ اب رحیم اللہ اسلام کہیں گے تم اس طرح کرو موسا کے پاس چلے جاؤ پھر لوگ موسا علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے خصوصی کلام کے ذریعے فضیلت دی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سوائے موسا علیہ السلام کے کسی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا کسی پہ مکلام اللہ موسا تکلیما اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام کیا جو کلام کرنے کا حق ہے کوہے ٹور پہ اور کسی پیغمبر کے ساتھ تو اس فضیلت کی طرف یہ دیکھیں ہر نبی کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہے ہمارے نبی کے اوپر بھی حاصل ہے لیکن اوور آل فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تل کر فضلنا ابول بادم علابا لیکن اس فضیلت کی بنیاد کے اوپر کسی دوسرے رسول کی توہین اور تحقیر نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھیں اس پہ میں, میں نے پورا جو ہے وہ لیکچر بھی دیا ہے امبیا اکرام کی تفضیل جو ہے یہ جائز ہے اور تفریق کرنا یہ کفر ہے تفضیل اور تفریق میں کیا فرق ہے بہرل موس علیہ السلام کو کہیں گے آپ ہماری شفاعت کریں آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں موسا علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت گزر ہے اتنا غزب کہ نہ آج سے پہلے ہوا نہ آج کے بعد کبھی ہوگا اور مجھے خود ڈر ہے کہ میں نے ایک شخص کو دنیا میں قتل کر ڈالا تھا حالانکہ اللہ نے مجھے کوئی حکم ایسا نہیں دیا تھا کہ میں اسے قتل کروں نفسی نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ اب یہ بھی حضرت موسی علیہ السلام سے قتل ہوا لیکن یہ قتل خطا تھا آپ نے قتل کیا نہیں ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قتل امد اور قتل خطا دو کو ڈسٹنگوش کیا ہے قتل خطا کے بدلے بندہ قتل نہیں ہوتا مسئلہ نمبر 28 کے نام سے میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے ان کا ارادہ ہی نہیں تھا اور وہ ذکر ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 15 اور 16 میں جو آپ کے ریفرنس پہ ریفرنس نمبر 11 ہے موس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بستی میں داخل ہو رہے تھے دیکھا کہ موسا علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص بنی اسرائیل میں سے اور ایک قبضی جو کونیوں کا وہاں پر قبضہ تھا ان کا آپس میں لڑ رہے تھے اس نے موس علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کریں یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو موسا علیہ السلام نے لڑائی چھڑاتے ہوئے اس کو ایک گھونسا مارا مکہ اب مکہ دنیا میں کہیں بھی آل قتل نہیں ہوتا گلا نہیں دبایا نہ کوئی تلوار ماری نہ چھری اب کسی کو مکہ مارے اور وہ مر جاتا ہے آگے سے تو قتل ختائی ہے دنیا کی آٹھ بھی کسی عدالت میں آپ مکے کو نہیں کہہ سکتے ایک اقدام میں قتل ہے اور اس کا ذکر یہ موجود سورہ قصص آئے پندرہ اور سولہ یہ پیچھے سے چل رہا ہے آگے آتا ہے فقط فہ موسا فقبا علیہ تو موسا نے اسے ایک گھونسا مارا مکا اور اس کا کام ہی تمام ہو گیا کال ہاضا شیوان فوراً موسا علیہ السلام کو غلطی ہوئی اور کہا یہ شیطان نے مجھ سے کام کروا دیا ان نہ بے شک شیتان تو گمراہ کرنے والا اور پکا کھلا دشمن ہے کالا ربی ان غلام تو نفسی اسی ٹائم انہوں نے کہا اے رب میرے میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا فخلی مجھے معاف کر دے اللہ نے فوراً ہی معاف کر دیا ف غفر اللہ نے اسے بخش دیا دیکھ لیں قتل خطا تھا نا یعنی وہ قتل امد نہیں تھا جان بوجھ کے قتل نہیں تھا لہٰذا یہ بھی جتہادی خطا ہے گناہ کے زمرے میں یہ کیٹاگری میں فال نہیں کرتی ان لہ حلغفور رحیم بے شک وہ ماسک فرمانے والا اور مہربان ہے الحمد یہاں پر قرآن نے خود صفائی ان کی پیش کر دی لیکن اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں پھر موس علیہ السلام کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اللہ سب لوگ عیسا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ارض کریں گے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم پر ڈالا تھا روح اللہ ہیں آپ اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہیں. آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے باتیں کی یہ آپ کا موسم جو سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم پر جب بوتان لگا تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ماں کی گود میں بول اٹھے میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے اور اپنی ماں کا فرمامردار بنایا ہے سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا سلام اس دن پر جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور الحمد یہ آئے آج کئی کرسچن کے مسلمان ہونے کا سبب بھی بن رہی ہے کیونکہ کرسچینٹی کے اندر کہیں کوئی یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت مریم نے اپنے اوپر لگائی گئی ایلیگیشن کو دور کیسے کیا تھا؟ قرآن بتاتا ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل اف جام کے اندر باب نمبر پندرہ سے لے کر سترہ تک بلکہ انیس تک موجود ہے مختلف آیات ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے علیہ السلام کا خطبہ ہے جب میں جاؤں گا تو وہ پاکیزہ ہستی دنیا میں آئے گی جو دنیا میں میرا نام روشن کرے اور آج سوائے مسلمانوں کے اس فیس آف ارتھ پہ کوئی اور ریلیجن نہیں جو جیزس کرائسٹ میں بلیو رکھتا یہودی تو ان کو ماض اللہ ولد الحرام اور ولد الزنا کہتے ہیں الحمد مسلمان عیسی علیہ السلام کو وہ ہم ہم دنیا وال مانتے ہیں قرآن میں آیا تو عیسی علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے مرزاد آپ ہماری شفاعت کیجئے آپ ملازہ فرما سکتے ہیں ہماری کیا حالت ہے عیسی علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اس درجہ گزرناک ہے کہ نہ آج سے پہلے ہوا نہ آج کے بعد کبھی ہوگا دیکھ لیں وہی الفاظ ہیں ایک ترمزی میں ایک ترک موجود ہے جس کی وجہ سے مسکنسپشن پھیلی اور میری عقل نہیں مانتی تھی کہ وہ روایت صحیح ہو وہ روایت پکی ضعیف ہے ترمزی میں تین ہزار ایک سو اڑتالیس جب یہ حدیث شفاعت آتی ہے تین ہزار ایک سو اڑتالیس اس میں آگے الفاظ ہیں السلام کہیں گے کہ آج مجھے خود ڈر ہے کہ لوگوں نے میرے بعد مجھے معبود بنا لیا کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا مزر نے کہیں تعلیم ہی نہیں دی قرآن میں تو اللہ عیسا علیہ السلام کی صفائی پیش کی ہے کہ ان کو خدبہ دیا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد او اللہ رب, بی و رب, بکم اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے النار و ما من المائدہ آیت نمبر بہتر بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شر کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانا دوزک ہے وہاں اس کا کوئی مددگ نہیں ہوگا عیساء علیہ السلام کی یہ تقریر اللہ نے نقل کی ہے الحمد للہ روایت ضعیف ہے عیسیٰ علیہ السلام بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ عیسا علیہ السلام اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا ترمزی میں وہ روایت ترمزی تین ہزار ایک سو اڑتالیس اس میں علی بن زید پکا ضعیف راوی ہے جمہور محدثین کے نزدیک لہذا وہ روایت مردود ہے بخاری اور مسلم کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسا علیہ السلام کہیں گے اپنی کسی لفظش کا ذکر نہیں کریں گے اور صرف اتنا کہیں گے نفسی نفسی نفسی وہ تو مسند امام آمن میں صحیح حدیث ہے قیامت والے دن اگر کوئی شخص انبیاء والے اعمال بھی لے کر آ جائے اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری میں رہے تب بھی اس کو اللہ کا خوف لاحق ہوگا تو مجھے بتائیں یہ جو بزرگ ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو میرا مرید ہو جائے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اسے زبردستی جنت میں نہ لے جاؤں بھائی یہاں تو امبیا کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی وہ پھر کہتے ہیں جی آگے آگے مین الدین چشتی ہوں گے پیچھے مرید ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں بٹوین دا وڈس کہ ان کے بزرگوں کے مرتبے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ن علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام سے زیادہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا تو اس کے بعد انسان خود اپنے اوپر غور کرے ہم کسی پہ فتوا نہیں لگاتے کہ اس کا اسلام کس درجے میں فال کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی لفزش کا ذکر نہیں کریں گے سوائے اس کے وہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے لیکن عیسی علیہ السلام ایک خوشخبری سنا دیں گے اور وہ الفاظ ہیں عیسا علیہ السلام کہیں گے ہاں میں آج ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ محمدم اب دن غفر لہو لہ مات قدم بھی وما مات اخر محمد اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں اور خطائیں اور لغزشیں پہلے ہی معاف فرما دی ہیں وہ امن میں ہیں یہ الفاظ ہے زم کا لفظ ہے ویسے عموماً زم کا لفظ گناہ کے لیے بولا جاتا ہے لیکن اس کے اور معنی بھی موجود ہیں لغزش خلاف اولا خطا ان الفاظ میں بھی آتا ہے لہذا میں نے اس کو انہی معنوں میں کیا یا زم کو عربی میں ہی ضم کہہ لیں وہ ہستی ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے زم اللہ نے معاف فرما دیے ہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ پھر لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ آپ صلی وسلم کو جو بشارت دی گئی کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں اس کا ذکر قرآن میں سورت الفتح کی آیت نمبر دو میں موجود ہے آپ کے ریفرنس پہ پارا نمبر سورت الفتح آیت نمبر ایک دو اور تین امنا فتح فتح مبینہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی صولہ کی شکل میں لوگ تو سمجھ رہے ہیں کافر کہ آپ کی شکست ہو گئی کہ آپ پاورفل تھے کافروں نے معاہدہ کر کے آپ کو روک لیا آپ فتح متع کر سکتے تھے لیکن اصل میں صولہ ادیبیہ کے اندر ہی آپ کی فتح ہے اخر تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلے سارے ضم لفزشیں خطائیں ماں فرما دے و یو سم نعمت ہو اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے علیہ کا آپ پر و ددیا کا سروتم مستقیمہ اور آپ کو بالکل آپ کی اس دعوت کو سیدھے راستے کے اوپر ڈال دے یعنی اب تیر کی طرح آپ کی دعوت ہدف تک پہنچے گی اب کافر آپ پر غلبہ نہیں پائیں گے اور وہی ہوا صولہ ادیبیہ چھ ہجری میں ہوئی سات ہجری میں غزہ خیبر اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ نو ہجری میں غزلۂ تبوک اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاکھ بیٹھ گئی و یم نَصْرًا اللہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب فتح الحمد للہ عطا فرما دی ہے تو یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے زم اجتہادی خطائیں اور لغزشیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں گناہ کا لفظ ہم نہیں بولتے لغزشیں میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 88 ایٹ اے میں بتائی تھی مثلا سورہ سوریہ عمران کے کانٹیکسٹ میں میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کافروں کے لیے بدوا نکل گئی تھی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا شیر خون سے رنگ دیا تو اللہ تعالیٰ نے عائد نازل کی کہ ہے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اسی خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دام شہید ہوئے اور مبارک زبان سے سیف اللہ کا لگبی دلوایا اسی طریقے سے سورہ توبہ کے کانٹیکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو رخصت دے دی تھی جہاد میں جانے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے کیوں احتیاط نہیں آپ کی فیس ریڈنگ سے نظر آ رہا تھا آپ ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بہانے کر رہے ہیں آپ کو ان کے بہانے قبول نہیں کرنے چاہیے تھے اسی طریقے سے عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے سورہ ابز کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ بیان کیا تھا پھر صورت الانفال کے حوالے سے جو غزب بدر کے قیدیوں والا مسئلہ ہوا آیت نمبر 67 سے 71 تک یہ تمام چیزیں میں نے ذکر کی تھی کوئی بھی گناہ کے زمرے میں نہیں ہے اجتہادی خطا اور لفظ اس حوالے سے میں پچھلی دفعہ گفتگو کر چکا لہذا یہاں پر یہ بھی بات سمجھ لیں کہ جب کوئی ٹیم غلط پرفارمنس دیتی ہے تو ٹیم لیڈر کے اوپر آتی ہے یہ بات جیسے ابھی ہماری کرکٹ ٹیم حالتی ہے تو کیپٹن کے اوپر بات ہوتی ہے چاہے اس کی پرفارمنس ٹھیک بھی ہو تو بیسکلی صحابہ اکرام سے بھی اس پوری دعوت و تبلیغ کی جد و جہد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریولوشن تھی اس دوران جو غلطیاں ہوئیں تو بیسیکلی وہ کیپٹن کے کھاتے میں پڑتی ہیں تو ان میں وہ غلطیاں بھی شامل ہیں جو صحاب سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا اوور آل کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام لذیں معاف کر دی ہیں اب تمہاری دعوت بالکل تیر کی طرح سیدھی ہدب پر پہنچے گی اور فتح مکہ ان اللہ ہو جائے گا تو سلادیبیا از دا کمپنسیشن آف آل دا مسٹیکس آف صحابہ رامن گردو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیٹ کر دیا اس کے ذریعے اب یہاں پر میں ذکر کروں ایک تو مجھے شیر اب یاد آ گیا احمد بریلوی صاحب کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب کا کہیں گے اور نبی از ہبو الاغری میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا یعنی اور امبیا کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ اور ہمارے بحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد کہیں گے ہاں آج میں ہوں شفاعت کرنے والا اور وہ ابھی یہ لوگ پہنچ چکے ہیں ڈراپ سین اس کا آنے والا ہے انشاءاللہ وہ آگے میں بیان کرتا ہوں احمد بریلوی صاحب نے اس آیت کو تختہ مشق بنایا اور اس کا ترجمہ چینج کر دیا اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی علمی خیانت انہوں نے کی جہاں میں ان کی اتنی تعریف کرتا ہوں کہ سب سے بیسٹ بسم اللہ کا ترجمہ انہوں نے کیا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا انہوں نے شروع کا لفظ بھی نہیں لگایا اللہ کے لفظ سے شروع کیا اللہ کے نام سے شروع کیا وہاں ان کی میں اسی طریقے سے ولّہ خیر الماکرین کا ترجمہ انہوں نے بڑا اچھا کیا اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے مکر کرنے والا نہیں کیا کیونکہ عربی میں مکر کا مطلب اور ہے اردو میں نیٹوریس ورڈ ہے لیکن یہاں انہوں نے ظلم کیا ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ترجمہ تبدیل کیا اس کی بنیاد پر ان کے فالوور نے باقیوں کو گستاخے رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا انہوں نے ترجمہ کیا کیا جو آپ اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی وہ چھین لی اور ترجمہ کیا ہے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گنا معاف کر دیے جائیں حالانکہ لفظی ترجمہ ہے لی یگ اللہ لہ تیرے لیے بخش دے ماں کا یہ تو واحد کسی کا ہے زم بیکا زم ہم تو نہیں ہے زم بیکا تیرے و رفانا ذکرک رکھ اے محبو ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا یہاں بھی وہی ہے. اللہ ما تقدم من تاکہ اللہ آپ کی اگلی بچلی ساری خطائیں معاف فرمائے انہوں نے کہا آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور بچلوں کی معاف انہوں نے سمجھا یہ کوئی اللہ نے گستاخی کر دی تو میں اس کی اب ریکٹیفکیشن کر دوں اللہ صفر اللہ حالانکہ یہ فضیرت چھینی انہوں نے کیوں یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا اس کی تفصیل میں کرنے لگوں بخاری اور مسلم میں اس آئے کے کانٹیکٹ میں صحیح بخاری کتاب و تفصیل چیپٹر میں حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں بھی انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق بخاری میں چار ہزار آٹھ سو چھتیس مسلم میں سات ہزار ایک سو چوبیس صحابہ اکرام علیہ امردوان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم پڑ گئے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے لیے تو اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنی فضیلت دی تو صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے لیے تو کچھ خبر ہی ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا فتح نہ لگ فتح حضور اتنے خوش ہوئے کہ وہ صاحبہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور گنگنا رہے ہیں یہ آئے حضور یہ آئے گنگنایا کرتے تھے اور وہ سہبی کہتے ہیں میں تمہیں گنگنا کے بھی بتا سکتا ہوں آبلسلام کتنا لمبا تھے فتحنا تو کہ آب وسلم اس کو گنگنایا کرتے تھے کہ اللہ نے میری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں دی حضور کی فضیلت صحابہ کرام بھی آپ کو یہ کوٹ کرتے تھے کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں آپ کے پاؤں میں وم پڑ جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالی نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دیں دی یہ آپ کی وزیلت تھی یعنی صحابہ ماض اللہ گستاف تھے اور امام بہاری نے اس سے بڑا کام کیا کہ اس آیت کی تفصیل میں لے آئے وہ کتاب و تفصیل چیپٹر میں تاکہ پتہ چل جائے کسی نے اگر بئیمانی کی اس آیت کے ساتھ تو کلیئر ہو جائے گا بارل اہل حق ہر جگہ موجود ہے میں ذکر کروں گا اپنے استاد غلام سود سعیدی صاحب کا مفتی منیبو الرحمان صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ العدیز ہیں انہوں نے حامزہ بریلوی صاحب کے خلاف بغاوت کی شرم صحیح مسلم میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا کہ ہمزہ بریلوی نے یہ قرآن پاک کی تحریف کی ہے یہ ترجمہ کر کے انہوں نے یہ سارے دلائل دیے جو میں نے بیان کیے بخاری اور مسلم سے انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ترجمہ ہے چاہے کسی بڑے بزرگ نے کیا یہ ترجمہ غلط ہے صحابہ کرام تو آپ کی فضیلت سمجھتے تھے کہ آپ کی اگلی پچھلی خلاف اولا چیزیں یا خطائیں یا یہ تمام چیزیں معاف ہو گئی ہیں اور اس بندے نے اس کے ساتھ ترجمہ چینج کر دیا پھر آپ کو پتہ ہے نا جو بھی حسین بننے کی کوشش کرے بغاوت کر دے سسٹم کے خلاف تو اس کے ساتھ کیا آشر ہوتا ہے اتنی موٹی کتاب آ گئی کوئی پانٹ سو صفوں کی صرف ایک آیت کے ترجمے کے اوپر غلام سیدی صاحب کے خلاف کہ یہ گستاخ ہو گیا وہ ہمارے پاس جو مولویوں نے فارمولہ رکھا ہوا ہے مطلب کوئی بھی اس طرح کی بات کر دے اس کو گستاخی کا فتوا لگا دو شیر کا فتوا لگا دو بدت کا فتوا لو کوئی اور کر کے تو لوگوں کی مت ماری جائے وہ لوگ بات ہی نہ سنیں لیکن الحمدللہ للہ انہوں نے آواز بلند کی اور انہوں نے میں ان سے کافی دفعہ ملا ہوں اور الحمدللہ میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی اس حوالے سے تو کافی ساری چیزیں مانتے ہیں خوشن جو میں نے پمپلٹ لکھا اندھا دن پیروی کا انجام جس میں میں نے پرانے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی اس پر ریکارڈ کروایا انس گستاخانہ عبارتوں کا میں نے اسے ذکر کیا انہوں نے تمام عبارتوں کے بارے میں مجھے کہا کہ بالکل میں آپ کی تائید کرتا ہوں یہ تمام عبارتیں گستاخانہ ہیں اللہ. تو اہل حق ہاں موجود ہوتے ہیں بارہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوں گے اور ارض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں یہ بھی خاتم النبی ہونے کی دلیل ہے حدیث اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلی تمام خطائیں ضم معاف فرما دیے ہیں آپ اپنے رب کے دربار میں ہماری شفاعت کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہیں گے جو باقیوں نے کہا نفسی نفسی نفسی یا از ہبو غیری از ہبو غیری کسی اور کے پاس جاؤ کہیں گے اور نبی از ہبو غیری میرے حضور کے لبوں پر انا رہا ہوگا تو آپ کہیں گے ہاں میں ہی ہوں آج میں ہی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب از وجل کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلماتے ہیں میں سجدے میں گر پڑوں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور صنا کے دروازے کھول دے گا اور مجھے ایسی حمد سکھائے گا جو الفاظ آج مجھے معلوم نہیں وہ اس وقت ہی اللہ بتائے گا مجھے نہیں پتا اس وقت اللہ سکھائے گا کیونکہ ایسی حمد جو اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر دے گی وہ اللہ خود ہی اپنے کلمات سکھائے گا تو یہ شفاعت کے لیے سارا سارا معاملہ کون کر رہا ہے اللہ تو یہ شفاعت بل ہے نہ کہ بل یہ بھی مسئلہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ پھر میں اللہ کی ہمد بیان کروں گا سجدے کی حالت میں تو اللہ مجھ سے فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ مانگو تمہیں دیا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور ارض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت میری امت وہی باقی کیا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی نفسی اور حضور کیا کہہ رہے ہیں امتی امتی امتی اللہ پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزک سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دے گا بتا دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بندے نکالنے اور وہ ایمان کے لیول کے اعتبار سے ان کو بتایا جائے گا اس لیول تک جن کا ایمان ہے ان کو آپ نکال لیں پھر میں دوسری بار اپنے رب کے حضور جاؤں گا ظاہر وہ سارے بندے نکال لوں گا پھر میں اللہ کے پاس جاؤں گا پھر اسی طریقے سے سجدہ کریں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانس ملے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میرے لیے حد مقرر کی جائے گی پھر میں لوگوں کو نکالوں گا پھر تیسری بار اس طرح ہوگا پھر کس طریقے سے ہوتا جائے گا پھر جب میں آخری دفعہ دوزف کی طرف جاؤں گا تو مجھے پھر دروگا دوزک سیدنا مالک علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جسے قرآن نے روک لیا ہے قرآن نے کسے روکا ہے من, من انصار بہتر بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹکانہ دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا شرک از دا موسٹ سینسٹو اللہ اور پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ اشارا شاہ بے شک اللہ تعالیٰ اس گنا کو کبھی معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن بھی دنیا میں معاف کر دے گا قیامت کے دن اگر کوئی شرک لے کر ہے اس کے علاوہ جتنے گنا ہے معاف کر دے گا شرک کے علاوہ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوا اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا لیکن امید ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہی میں بھی دور جا پڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا جائے گا پھر آپ بھی ظاہر ہے جب قرآن نے روک لیا لا تبدیل علی کلمات اللہ مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث شفاعت کے اینڈ پر ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا قرآن کی آیت سلاوت کی آپ کے ریفرنس پہ تھرٹین نمبر سور بنی اسرائیل آیت نمبر 79 نائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاوت کی فتح اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قرآن کے ذریعے تحجد کی نماز ادا کیا کرو آسا جب آتا کا ربو کا مقام محمود قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس مقام محمود پر فائز کرے گا جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے مقام محمود ایسا مقام قیامت والے دن کہ سب لوگ تعریف کریں کہ یہ ہے اللہ کا لاڈلا تو حضور نے کہا دیکھ لو یہ ہے وہ بات جو جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں تو مجھے اللہ مقام محمود پر فائز کرے گا اس سے بات پتا چلی آپ وسلم بھی اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی پھر فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ تمہارے رب نے تمہارے نبی کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا خلیف المیاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ مقام وسیلہ مقام محمود عطا ہونا ہے انشاء اللہ تعالیٰ اب وہ حدیث اس کا ریفرنس بھی سن لیں اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث بخاری میں 6304 ہزار صحیح مسلم میں 491 کم از کم دس ترک صحیح مسلم میں موجود ہیں بخاری میں بھی دو تین ترک موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی وہ دعا اس نے دنیا میں ہی کر لی وہ مقبول دعا میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا یعنی پوری امت کی شفاعت ہوگی سوائے مشرک کی شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اس حوالے سے میری ایک گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر تھری کے نام سے شیو کی سینسٹیوٹی اور اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے دعا صرف اللہ ہی سے اور سچ پیپر نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اب یہاں پر میں آخری صرف دس پندرہ منٹ میں اس بات کو کنکلوڈ کر دوں جو منکرین حدیث جو ہیں حدیث شفاعت کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو ہے شفاعت کسی کی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ساروں کو بخشوا لیا جائے گا یہ قرآن کے خلاف ہے شفاعت بل کا عقیدہ تو بھائیو ہم شفاعت بل کا عقیدہ رکھتے بھی نہیں ہیں ہم شفاعت بل کا عقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن اس کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے یہ منکرین قرآن ہے جو شفاعت کی حدیث کو نہیں مانتے ہاں جن کا دھوت والی شفاعت کا عقیدہ ہے وہ واقعی قرآن کے خلاف ہے وہ کوئی نہیں ہے قرآن میں آپ نے دیکھ لیا یہ حدیث بہاری مسلم کی سن لی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا پھر میں اور ہاتھ مانگوں گا پھر حد مقرر کرے گا پھر باقی روایتوں میں بہاری مسلم میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو بھی نکال لو لیکن اللہ تعالیٰ بتائے گا اذن اللہ کا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معذ اللہ زبردستی یا دھونس کے ساتھ کسی کو نہیں نکالیں گے نہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت میں سے کسی کا نہ کوئی حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہے لہذا منکرین حدیث کو ہم جواب دے سکتے ہیں جو ہم الحمد حدیث صحیح حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کی دلیل یہ آئے تھے لیکن بئیمانی ہے کہ اس کے ساتھ دوسری آئے تھے وہ پڑھتے نہیں ہے یہ ریفرنس آپ کا چودہ نمبر سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو چبن اور دو سو پچپن دو سو پچپن تو آیت القرسی ہے دو سو چبن سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے دیئے ہوئے مال میں سے اس دن سے پہلے من قبلی یومن کہ وہ دن آ جائے قیامت کا لا بے ان کی جس میں کوئی تجارت کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا ولا خل اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی ولا شفاتن اور نہ کوئی شفات کام آئے گی ولافرون حمود والمون اور کافر ہی ہیں ظالم تو یہ کیٹاگوری کا آیا ہے کہ کوئی شفاعت کام نہیں کام نہیں آئے گی لیکن ایکسیپشن اگلی آیت میں آ کہ یہ کس شفات کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ کوئی بھی سفارشی ہو سکتی جی جی اللہ جی منو پتا ہے انو انو میرے والے کرو نا ذرا میں آپ دیکھنا ہے اس کو سائڈ پہ ہو یہ نہیں ہوگا اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی شفاعت بالوجہات کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا اب اگلی آیت, آیت الکرسی میں کیا آیا من منزل کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے ایزن سے تو ایزن کے ساتھ سفارش کر سکتا ہے اور وہ ارسلم اذن مانگیں گے نا دعا کریں گے سجدے میں گریں گے اللہ ہم سکھائے گا پھر کہیں گے اللہ شفاعت کروں پھر اللہ اجازت دے گا کہ اتنوں کی کر لے یہ ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ یہ نہ سمجھے گا کہ, کہ جب پانچ سو بندہ کاٹ لو نہیں وہ بتایا جائے گا جس کا ایمان اس لیول کا ہے تو جس جو اس کیٹیگری میں فال کرے گا وہ اللہ نے ڈیفائن کرنا ہے حضور سعظم نے نہیں ڈیفائن کرنا وہ جتنے بھی یعنی کہ جتنے بھی نمبروں والے ہوں گے وہ سارے نکال لیے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ حضور سعد کو سترہ والا نکالیں گے ساتھ ایک والا بھی نکال لیں گے اپنی مرضی سے نہیں تیس والے کی بھی باری آئے گی وہ اگلی بار میں تو یہ اللہ حد مقرر کرے گا ود رسپیکٹ ٹو ان کے ایمان کے لیول کے شفات بل لہذا منکرین حدیث ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے الحمدللہ قرآن میں آ گیا اور آخری ریفرنس نمبر 15 سورت النبا آیت نمبر 38 یوم یقوم روحول صفہ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ تمام فرشتے اللہ کے حضور صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور روح ادس یعنی جبریل بھی لا یت الا اللہ من ادین اللہ الرحمان کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ساتھ بات بھی کر سکے کسی کے بارے میں سوائے اس شخص کے جس کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہے وہ کون ہے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من ادین اللہ الرحمن مالا سواب اور جس کو اذن دیا ہے وہ بات بھی پھر سیدھی کرے گا سچی بات کرے ہٹ کے نہیں اس بات کو بھی سمجھ لیں سفارش کیوں کی جاتی ہے آپ کے محلے میں کسی شریف آدمی کو پولیس پکڑ کے چلی گئی آپ تھاانے دار کے پاس جائیں گے کہیں گے جی میں اس بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں یہ بڑا شریف آدمی ہے آپ کے کان کسی نے غلط بھرتی ہے تو یہ سفارش کی جاتی ہے نا تو وہ چھوڑ دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ جی یہ بندہ غلط پڑیا ہے منو پتا بڑا چنگا بندہ ہے یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ آپ نے غرض پکڑ لیا ہے مجھے پتا ہے صحیح بند ہے نہیں یہ وہ چیز ہے من منز اللہ اندہ اللہ کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے سفارش کر دے کسی کی اور اللہ سب کچھ پتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو عزن دے اب اس کو میں نے مینپولیٹ کیا ہے یہ آیات اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں ان آیاتوں میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں کہ شفاعت بل ہے دھوس اور وجاہت کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا یہ سمجھ لیں اس کو دنیا سے ایک مثال کی شفاعت کا کانسیپٹ کیا ہے مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے آپ کلیئر کریں کافی حد تک کلیئر ہو گیا اب اس ساری گفتگو کے بعد جو ہماری ہو چکی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا تو بھائیو شفاعت کا کانسیپٹ جو میں نے سمجھا ہے الحمدللہ ان دلائل کی روشنی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں آج کے دور کی مثال سے مثال کے طور پر کسی کالج میں پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہو جس میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعام دینا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ کالج کا پرنسپل کسی کو مہمان خصوصی بلاتا ہے کسی ریٹائرڈ ٹیچر کو بلا لیا کسی عالم کو بلا لیا کسی ایم این اے ایم پی اے کو بلا لیا جس کو بھی اپنے شوق کے مطابق پھر جب وہ لائک like سٹوڈنٹس کو کپ دیتا ہے پرنسپل جو کالج کے پیسوں سے خریدے گئے ہوتے ہیں اس کا آنر پرنسپل اور کالج ہوتا ہے اور کالج کے بہت پہ پرنسپل وہ کپ جو ہیں خریدے انہوں نے سب کچھ مینج انہوں نے کیا لیکن مہمان خصوصی کے ہاتھ سے دلوائے جاتے ہیں اب کتنا بیوقوف ہے جو یہ سمجھے کہ اس مہمان نے یہ کپ دی ہے کسی کو وہم بھی نہیں آتا سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس مہمان کی عزت افزائی کی گئی ہے دینے والا یہ پرنسپل اور یہ اسکول ہے بالکل اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس کے ساتھ ریزمبلنس میں نہیں کرا یہ سمجھانے کے لیے تھا اس کو کوئی آپس میں میچ نہیں اینالوجی نہیں بنانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا مہمان گزوزی بنایا ہے. مقام محمود سب کہیں کہ یار دیکھو یہ کتنا مرتبہ والا ہے کہ اس پوری انسانیت میں اربوں خربوں کی انسانیت میں یہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹکٹ لوگوں کو بٹوائے ہیں لیکن دینے والا کون ہے اللہ اس لیے ہم شفاعت کی دعا اللہ سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین یہ معاملہ کلیئر ہو گیا اب آخر میں امام تازہ کرنے کے لیے تین حدیثیں اور اس پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ شفاعت کی بات ہوئی ہے تو یہ تین حدیثوں کے بغیر یہ شفاعت کی گفتگو نامکمل ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے بخاری میں چھ سو چودہ مسلم میں آٹھ سو انچاس الفاظ مسلم کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ازان کا جواب دے اور ازان کا جواب بھی صحیح مسلم میں ہے کہ جو مؤذن الفاظ کہتا ہے وہی الفاظ آپ نے رپیٹ کرنے ہیں حیال حیال ولا اللہ الفلاف اللہ اللہ باللہ کہنا ہے جب وہ معذن ازام کہے اور وہ ازان کا جواب دے سننے والا نمبر ایک یہ کام کرے نمبر دو پھر مجھ پر درو شریف پڑے اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور پھر تیسرا کام کرے اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے وہ مقام وسیلہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود وہ عطا فرمانا ہے جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملنا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں جو میرے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی تو اس کو میں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب درو شریف اور پھر الوسيله والی دعاء جو صحيح بخاری میں موجود ہے اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه اتم محمدن الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته یہاں تک بخاری میں ہے اور اگلے الفاظ سنن کبری البھيکی میں صحیح سنت کے ساتھ ہیں انك لا تخلف الميعاد بیشک تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا تو باقی اس میں جو باقی لوگوں نے الفاظ ایڈ کر دیے ہیں وہ درجات رفيعہ اور باقی الفاظ یہ کہیں ثابت نہیں ہے ہیں وسیعلہ پر میری گفتگو ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے یہ حدیث الحمدللہ ڈیٹیل سے بیان کی ہے دوسری حدیث جامعہ ترمزی اور سن ابی دود کی رقط انگیز حدیث ترمزی میں دو ہزار چار سو پینتیس ابی دعود میں چار ہزار سات سو انتالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی قبول کی جائے گی گناہ کبیرہ کرنے والوں الحمد للہ آج بھی جو مسجد نبی میں ریاض الجنہ والی سائڈ پہ ممبر شریف ہے نا ممبر شریف کی جو بیک سائڈ ہے خانہ کعبہ کی طرف اس پہ یہ حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے اس دفعہ بھی الحمدللہ جب حاضری ہوئی تو میں نے وہ حدیث پڑھی تو میری آنکھیں اشخبار ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا احمد لوگ اور تیسری اور آخری حدیث جامعہ ترمزی میں ہے رکت انگیز حدیث انٹرنیشنل کے مطابق دو ہزار چار سو تینتیس سکھ دنان صبح مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری بھی شفاعت قیامت والے دن آپ کریں گے میں نے آپ کی اتنی خدمت کی آپ کے ساتھ رہا دس سال تک حضور کو حضو کروایا بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاعلن بے شک میں تیری شفات کرنے والا ہوں اب انہوں نے آگے اپنی رکویسٹ صحیح جن کا نا وحم یار وحم نکالا کیا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت تو کریں گے لیکن میں قیامت والدین آپ کو کہاں تلاش کروں اللہ اتنی مخلوق ہوگی میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پولیس رات نے مجھے تلاش کر لینا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناگار امتیا کو گزار رہے ہوں گے. رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی رب اے اللہ میرے امت کے لیے سلامتی میری امت کے لیے سلامتی ارسب نے مالک نے کیا اے اللہ کے رسول اگر میں پورے سرات پہ آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہاں تلاش کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے مزا عمل پہ تلاش کر لینا جہاں میرے امتیوں کے نام اعمال تولے جا رہے مجھے وہاں دیکھ لینا انہوں نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہاں بھی نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے حوض کوثر پہ تراش کر لینا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے کٹورے ہیں جو حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے حوض سے ایک دفعہ مشروب پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا جنتی پیاس کی وجہ سے نہیں مشروب پئیں گے لذت کی وجہ سے پئیں گے تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر حوضِ کوثر پہ بھی آپ کو نہ پاؤں تو میں کہاں تلاش کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس مجھے تم ان تین جگہوں کے علاوہ کسی جگہ پر نہیں پاؤ گے میں ان تین ہی جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہوں گا اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے کہاں کہاں پر جا کر اپنے رب کے حضور دعا کر کر کے سفارش کر کے اور اپنے امتیوں کی خیر پائی فرما رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والدن ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے رشتہ داروں کو بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب فرمائے اور شرک سے محفوظ کرتے ہوئے اس شفات کا اہل بھی بنائے تہمین اور اللہ تعالیٰ کے شفاعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے تم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ میرے دل ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اشد اللہ